آمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر یقیں لائے اور جب رسول کے پاس کسی ایسی کام میں حاضر ہوئے ہوں جس کے لیے جمع کیے گئے ہوں تو نہ جائیں جب تک ان سے اجازت نہ لے لے وہ جو تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر امان لاتے ہیں پھر جب وہ تم سے اجازت مانگی اپنی کسی کام کے لیے تو ان میں جسے تم چاہو اجازت دے دو اور ان کے لیے اللہ سے معافی مانگو بے شک اللہ بخشنی والا مہربان ہے